اور کافر بولے ہم پر قامت نہ آئے گی تم فرماؤ کیوں نہو نہ میرے رب کی قسم بے شک ضرور آئے گی غیب جانی والا اس سے غیب ناؤ ذرہ بھر کوئی چیز اس مانوہے میں اور نازمے میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک صاف بتانی والی کتاب میں ہے